اما بعد من حس آپ اللہ اللہ کو دیکھ لیجیے اصدقو اصدقو مانا سچا ہونا اصد کو اس میں تفضیل ہے کہ زیادہ سچا کو معنی کیا ہے زیادہ سچا ارن خواب ارنویا کو کیا معنی ہے خواب جو انسان حالت نیند میں دیکھتا ہے اسے کہتے ہیں خواب ٹھیک ہے جی نیند کے عالم میں انسان جو دنیا جہاں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے جس سے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کونے کے ڈھانچے میں پڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہاؤ جی بال اصہ اصہار شہر سے ہے بوانس صبح کا وقت شہری کا وقت رات کو تین حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو رات کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے آخری حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شہری کا وقت ٹھیک ہے صبح صادق سے پہلے پہلے اور رات کا آخری پہر یہ کیا کہلاتا ہے سہارا کہلاتا ہے شہری کا وقت کہلاتا ہے قوین کی عبادت اور ترجمہ دیکھیے اصدق و روکیہ بال زیادہ سچے خواب سب سے زیادہ سچے خواب کے وقت کے ہوتے ہیں اصدق و زیادہ سچے خواب بالاسہاری شہری کے وقت کے ہوتے ہیں ترجمہ بارت سمجھ میں آئی اصل یا بالسار زیادہ سچے خواب سہری سہری کے ہوتے ہیں کے وقت کے ہوتے ہیں کیا مطلب ہے حدیث کا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک دن کے خیالات جو انسان جو جو کام دن میں کرتا ہے یعنی دن جو گزارتا ہے انسان اس میں جو کام کرتا ہے جو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے اسی حوالے سے اگر رات کو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے دن کے خیالات ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی نمبر دو شیتانی وساوس ٹھیک ہے شیتانی اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی نمبر تین ایسا خواب کہ جو نہیں تو شیتانی وساوس میں سے ہو نہ ہی ان کے خیالات ہوں بلکہ ان سے بالکل الگ ہو اب اس کی دو سورتے ہیں کہ وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے کہیں شریعت سے کسی اصول کے خلاف تو نہیں ہے اگر تو شریعت کے کسی اصول کے خلاف ہے کسی ضابطے کے خلاف ہے تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوگی وہ قابل عمل نہیں ہوگا لیکن اگر وہ دن کے خیالات بھی نہیں ہیں شیطانی مساوس بھی نہیں ہے شریعت کے کسی اصول اور ضابطے سے متعدد بھی نہیں ہے تو ایسی خواب کی تعبیر ہوتی ہے اب اس میں کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس طرح کا اگر خواب دیکھے جس میں دن کے خیالات بھی نہ ہوں شیطانی مساوس بھی نہ ہوں اور شریعت کے کسی اصول اور ضابطے سے متصادم بھی نہ ہوں تو ان خوابوں میں جو سچے خواب ہوں گے سب سے سچے خواب ایسا وہ والا ہوگا جو انسان صبح کے وقت دیکھتا ہے شہری کے وقت یہ سب سے سچا خواب ہوتا ہے اب جب ایسا خواب دیکھیں گیا تو کیا مطلب کہ اس خواب کے مطابق چاہیے. اپنے خواب ہر کسی کے سامنے خواب نہیں کرنا چاہیے جناب حضرت یوسف علیہ السلام وسلام نے اپنا خواب بیان کیا تھا اپنے والد کے سامنے تو کیا کہا تھا انہوں نے لا تقصص کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا یہ کہ وہ تمہارے خلاف کو بری تدبیر کر ڈالیں گے تو خیر اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو تو کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے ہاں صاحب فن جو ہو جو خواب کی تعبیر سے واقف ہو اس فن سے تو اس کے سامنے تذکرہ کر کے اس کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے اور اس کے متعلق اگر کوئی برا ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرے اگر اچھا ہو تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے بلکہ یہ زیادہ زیادہ کیا ہے استحباب کے درجے ہے باقی خوابوں کی دنیا میں نہیں جینا چاہیے ہر وقت انسان خواب کے پیچھے لگ جائے جو بھی خواب دیکھے بس اس کے پیچھے پڑا رہے کہ اب یہ دیکھ لیا یا پتہ نہیں کیا ہوگا تو اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اس سے خواب بھی پیغمبر نہیں ہیں کہ آپ نے بس دیکھ لیا ہے تو بس اب اس کو تلاشی کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی کرنا ہے ایسی بات نہیں ہے اب جب انسان خواب دیکھ لے جب تو جس وقت انسان بیدار ہو تو ملتا ہے حدیث کی روشنی میں اور فقہ نے بھی اس کو لکھ لیا کہ جب برا خواب دیکھ لے تو جیسے ہی بیدار ہو تو میں نے شیخان نظیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب کو ہلکا سا ٹھوٹ دے اور پھر اس کے بعد قبل لوگ ہو کر استغفار پڑھ کے آرام سے سن لے اور اچھا خواب ٹھیک اچھی بات ہے بھلی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اشار ہے کہ خوابوں میں سچے خواب کے وقت کے ہوتے ہیں تو اب جو سچے خواب ہیں جو صحیح خواب ہیں ان میں سے زیادہ سچا خواب کون سا ہو سکتا ہے وہ شہری کے وقت کا اگر ہے تو وہ زیادہ سچا ہو سکتا ہے آئی بات سمجھ یہ میرا خواب سے خواب کے حوالے سے ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے جی دی؟ ہنس و ہوا بالاسہ خوابوں میں سچے خواب بالاسہار سے لے کے وقت کے خواب ہوتے ہیں میں نے آپ کو تین باتیں بتائی ہیں خواب کی تین صورتیں نمبر ایک دن کے خیالات نمبر دو شتاثی دساویز نمبر تین اچھے خواب جو شریعت کے کسی اصول اور ضابطے کے خلاف نہ ہو بس صرف ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی شیطانی خواب کی بھی تعبیر نہیں اور اسی طرح دن کے خیالات کی بھی تعبیر نہیں صرف ان خوابوں کی تعبیر ہے جو شریعت کے اصول اور ذاتے سے متصادم نہ ہوں بس چلیے استقر رؤیہ بالاسحار خوابوں میں سب سے زیادہ خواب بالاسحار سحری کے وقت کے ہوتے ہیں بادل فری قلب مانا حاصل کرنا کسب مانا کمانا کرنا ہے, کی ہے فرض کیا, کیا گیا ہے, پھر وہی ہے الحلال حلال کمائی کا طلب کرنا حلال کمائی کا طلب کرنا بادل فریض فرد ہے بادل فرائض کے کیا ترجمہ ہے حدیث کا طلب کسب الحلال حلال کی کمائی کا طلب کرنا آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیشہ سے مذاق اور مذاق قلعے میں پہلے مذاق قلعے کا ترجمہ کیا جاتا ہے غلام زید کا غلام. یہ نہیں کہا غلام زید کا بلکہ اردو صحابی کے مطابق پہلے جس کا ترجمہ ہوتا ہے مذاق کا اب دیکھے طلبافر اب ہم پہلے حلال کا ترجمہ کرتے ہیں پھر کسب کا پھر قصب کا. طلب کا کمائی کا طلب کرنا فری فرض ہے بعد فریض فرائض کے بعد اس حدیث میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی اور بہت مزے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بڑے جامع اور معنے ہیں ہاں حضرت نے فرمایا کہ حلال کمائی کا طلب کرنا فرض ہے بعد الفریضہ فریضت فرائض کے بعد کیا مطلب فرائض کے بعد جس طرح نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض ہیں ان فرائض کے بعد ایک اور فریضہ ہے انسان کے لیے کہ جو اس پر لازم ہے وہ کیا ہے حلال کمائی کا طلب کرنا حلال کمائی کا طلب کرنا دو نقطے تھے یہاں حدیث میں سمجھیے گا اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے طلب العلم فری کل مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اب اس کے بالکل خلاف آپ اس عزیز میں دیکھیں گے تو طلب قصب کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمن نہیں فرمایا پتہ چلا کہ ہر کسی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ حلال کمائی طلب کرے بلکہ جس شخص کا کوئی اور کمانے والا ہو اس پر کمائی کرنا لازم نہیں ہے جس کا کوئی بھی کمائی کرنے والا نہ ہو اس پر لازم ہے کہ وہ کمائی کرے وہ کما کر لائے پھر جو کما کر لائے تو وہ کیا لائے حلال مال ہونا چاہیے حلال کی کمائی ہونی چاہیے حرام کی رشوت کی ظلم و ستم کی نہیں ہونی چاہیے ڈاکہ چوری کی نہیں ہونی چاہیے ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال نہیں ہونا چاہیے فریض و تم بہادر و فرائض کے بعد فرض جی آپ سب کو میری آواز سنائی جائیب و کشب الحال و کشب الحلال تم بادل قریب تو یہاں پر اللہ پل مسلم کی قید نہیں ہے تو وجہ یہی ہے علاقل مسلم نہ کہنے کی کہ ہر کسی پر لازم نہیں ہے کہ وہ کمائی کے لیے نکل جائے و زن بچے بوڑھے جمان سب نکل گئے کمائی کرنے کے لیے کہ جی حدیث میں آ ہے <تلعبو> <حلال> <الفریغا> طلب و قصبل حلال فری وا نہیں بلکہ فرض ہے کمائی کرنا لیکن اس شخص کے لیے نہ ہو جس کا کوئی بھی کما کر اسے کھلانے والا نہ ہو ٹھیک ہے اپنی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کی حد تک سب کے لیے اجازت ہے نہ نہیں ہے قلب و کسبل حلال کی کمائی کا طلب کرنا فرض ہے بعد بعد فرائض کے بعد کہ جس طرح نماز کے بعد حلال کمائی کا طلب کرنا بھی فرض ہے حلال کمائی حلال کمئی حرام کے لقمے سے بچنا چاہیے بلکہ مشتبہ لقمے سے بھی بچنا چاہیے جو چیز جو رقم مشتبہ ہو جس میں شک اور شبہ ہو کہ ایسی کوئی چیز کے جو مشتبہ رقم سے ہو کر آئی ہو خرید کر لائی گئی ہو اس سے اجتماع کرنا چاہیے اس لیے کہ جب حرام کا رقمہ جب انسان کے اندر جاتا ہے اس سے جو آغاز ابت پاتے ہیں ان کو نیکی کی توفیق کم ملتی ہے انسان کا دل آہستہ آہستہ نیکیوں سے اور اسلامی احکامات سے پھر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص غلاف کعبہ پکڑ کر رب کائنات کو پتار رہا ہوگا کہ اے اللہ میری فلاں دعا کو قبول کر لے فلاں دعا کو قبول کر لے لیکن ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی ہاں حضرت فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ ملبسب حرام مشرب حرام سجا بلا اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کے پہننا حرام کا فنّا یوستا بولا بس کیوں کر اس کی دعائیں قبول ہوں اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں اس نے کھایا ہے تو حرام اس نے پیا ہے تو حرام اس نے پہنا ہے تو حرام اب اگر وہ کے کعبہ پکڑ کر بھی کہہ رہا ہے تو الان حضرت فرما رہے ہیں ان کیسے ہو اس کی بھول جبکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا اس لیے حرام کے رکمے سے مشتبہ رقم سے اور مشتبہ رقم سے خریدی ہوئی چیز سے بچنا چاہیے بینک نوکری یہ کسی نکال رہے سے متباد نوکری کی تلاش کی جائے اور اگر کوئی صورت نہیں ہے تو بالکل آہس شیج تک جا کر اجازت ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ مارا جائے بس اسی طرح اور مشقیں جو معاملات ہیں ان سے بچنا چاہیے اگر کوئی ظلم کر کے آتا ہے کوئی ایسی فیلڈ میں ہے کہ جہاں ظلم سے کم ہی ہوتا ہے رشوت ہی رشوت ہوتی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ کن کن محکموں میں بہت زیادہ رشوت ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی جائے ان کے علم میں یہ لائی جائے کہ یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا جس حرام کے لکمے سے آگاہ بن جائیں گے کہاں تک آپ ان سے ان کا حق واپس لو گے ایک حرام کے لکمے سے حضرت کے اندر قبو تو آ گئی اب اسے کیسے ختم کیا جائے گا اس لیے حرام کے رقبے سے مشترکہ لطمے سے بچنا چاہیے قصب قصب میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ دنیا خانہ کرنا کوئی حرام نہیں ہے بلکہ لازم و ضروری ہے کام کرنا کام کاج کرنا کمائی کرنا تجارت کرنا یہ ضروری ہے زندگی کا حصہ ہے یہ تقواہ ہے تقوا کے خلاف نہیں ہے ہاں حضرت نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے القا حبیب اللہ اور مربی کو نہیں کہا قاری کو نہیں کہا کسی صوفی کسی جبے کبے والے کو نہیں کہا کہ یہ حبیب اللہ ہے القا حبیب اللہ حلال کما کر کھانے والا اللہ کا حبیب ہے اللہ کا محبوب ہے جب کہ وہ اس کے تمام حقوق ادا کر رہا ہے کون ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے اللہ کے حقوق ادا کیے جا بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے کمائی کرنا عین ایمان ہے حلال کمائی کا طلب کرنا فریضت وبارت فرائض کے بعد ایک حرض ہے اللہ اکبر چلیے من, من, کم من اس میں موصول تالما یا معنی ہوتے سیکھنا اس لیے طالب علم کو متعلم کہتے ہیں اور طالبہ کو متعلمہ کہتے ہیں اور آب باپ آ رہا ہے باب تفریل ہے علم عالمََََََََََََََلم تعليم كس کا معنی ہوتے ہيں سيكھانا کسی دوسرے کو پڑھانا اس لیے استاد کو پڑھانے والے کو معلم اور پڑھانے والے کو معلمہ کہتے ہیں ٹھيک ہے تو تعلم اور علم فرق واضح ہونا چاہیے عالم قوانہ سیکھنے والا علامہ کمانا سکھانے والا تو خیرکم تم میں سے بہتر ہے من وہ شخص تعلم قرآن جو قرآن سیکھے و اور اسے سکھائے تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن مزید کو سیکھے اور سکھائے یہ ہوگی حدیث کا آپ اور ترجمہ پھر سے دیکھیے خیرکم منتا قرآن تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن مجید کو سیکھے اور سیخے. لوگوں کی کوئی کلاس تو نہیں ہے آپ لوگوں کی کلاس ہے ابھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کا ذوق ہے پاشن اور مزید لینا چاہتے ہیں اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں خیرکم خیرم قرآنہ علم, قرآن و علم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ دھرتی پہ اور پوری کائنات میں بہترین لوگ کون آئے ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ والے ہیں تعلق والے ہیں کچھ سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں کچھ سکھانے میں لگے ہوئے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق سب سے بہترین لوگ قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے پڑھنے والا طالب علم پڑھانے والا استاد قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اس حوالے سے خود قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی تلاوت کے حوالے سے قرآن مجید کو اس حد تک سیکھنا فرض آئین اور لازم ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے